اور میں گمان ناؤ کرتا کے قامت کام ہو اور اگر میں اپنی رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنی کی جگہ پاؤں گا